بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم صلى على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجله وتزرون الاخره وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الاعلى بل تو استدون الدنيا والاخره خير و ابقى وقال عز وجل كما ورد في سوره الكهف انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ايهم احسن عملا صدق الله العظيم وانا ابن عباس سار ابن سعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنی علی عمل عملتو احبنی اللہ و احبنی الناس فقال حس راجا وغیرنا دن حسن, حسن ربلی صدری قوری اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من اللہ مبنا رب اللہ <تصفيق> ہمارا جو دین ہے اسلام اس کی اگر تعلیمات میں سے جو اس کا عملی پہلو ہے اس کا ڈب لب لباب اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان طالب دنیا میں رہے طالب آخرہ یا طالب اقبا بن جائے یہ گویا کہ لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب اقبا کا کیا ہے تو میں نے آپ کو جو آیات سنائی ہے بے شمار مقامات پر یہ بات آئی ہے بے شمار مقامات پر صرف یہ کہ مشت نمونہ از خروارے اس کے طور پر یہ تین مقامات سورہ قیامہ میں اللہ تعالی ایک شکوے کے انداز میں نو انسانی سے کہہ رہے ہیں کلّیب نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا عاجلہ کو پسند کرتے ہو اس سے محبت کرتے ہو کلہ بل توحبون العجلہ الْآخِرَ، آخرت کو چھوڑ یہ ہے تمہارا اصل مرض یہ ہے تمہاری اصل بیماری یہی بات سورت العلیٰ میں فرمائی گئی بل تو حیات دنیا بل آخرت مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ترجیح حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی دنیا فانی ہے چند روزہ ہے اول تو پوری دنیا ہی ظاہر بھات فانی ہے فنا ہو جانا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے پوری کائنات نے ختم ہو جانا ہے پھر اس میں ہم ہماری کیا حیثیت ہے یہ کتنی ہماری زندگی ہے اللہ کا ایک دن تو ہزار برس کا ہے آپ اپنی گنتی کرنے لیں کیا اس کی حیثیت ہے لیکن یہ ترجیح دیتے ہو تم اسے اس لفظ کو میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو نہیں ترکے دنیا نہیں وہ تو رہبانیت ہے وہ اسلام میں نہیں لیکن ترجیح دو آخرت ہو اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں دنیا میں میں ابھی آپ کو اور حدیثی حسن سناؤں گا اسی طرح جو بات ہے بڑے ہی کاٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ دجالی فتنے سے بچنا چاہو تو سورہ کہف کی پیردی دس آیات کی تلاوت کرو اور بعض میں آتا ہے آخری آیات کی تلاوت کرو بعض میں آتا ہے پوری سورہ کہف کی تلاوت کرو اس پر تمہیں مفصل درس موجود ہیں سورہ کحف اور فتنے دجال کے مابین کیا رب اور تعلق ہے لیکن یہ جو پہلے حصے میں آیت آئی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْلَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَي یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس سے زمین کا بناؤ سنہار بنا دیا ہے زمین کی زیبائش آرائش تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر اعمال کرنے والے یہ امتحان ہے اس دنیا کی زیبائشیں آرائشیں آیا آپ ان کے طالب بن گئے انہیں کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے ساری دور دھوپ اسی کے لیے کر رہے ہیں دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں اور دنیا کو بہت صرف بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے سامان ہے بتاؤ الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے یوں سمجھیے اسے بہت پیارے انداز میں ایک میں کہا گیا ہے کہ روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے ایک تو ہمارے محبوب کا چہرہ ہے دمکتا ہوا روشن ایک دنیا ہے یہ بھی روشن چمکتی ہے اگرچہ یہ تو در حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ صرف مرمے والی جو ہے چوک دمک ہے یہ حقیقی تو نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروانہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر آ رہا ہے یہ ہے اس لیے اللہ نے دنیا کو زیبائش اور آرائش دے دی اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا وہاں دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج جا کے دیکھیے دبئی میں دنیا کا حسن جا کے دیکھیے یورپ میں امریکہ میں جا کے دیکھیے ابوظابی میں جا کے دیکھیے سعودی عرب میں دنیا کی آرائش اور زیبائش آپ کو اپنی انتہا پر نظر آئے گی اور ظاہر بات ہے آدمی کھچتا ہے پھر اس کی طرف اس لیے فرمایا بس یہی امتحان ہے کہ آیا اس پوری زیبائش اور آرائش کے دلہن کی طرح جو ہے اس کو سجا کر بنا کر سنگار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے آیا اب ساری تمہاری توجہ اور محبت اسی پر مرکوز ہو جاتی ہے یا اللہ اب اس کے ذمن میں ایک حدیث یہ حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہے وہ فرماتے ہیں جا رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقال اور اس نے کہا یا یار اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہنی اللہ عمل میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف مجھے بتا دیجئے وہ عمل اذا عمل کہ جب میں اس پر عمل کر لوں وہ عمل پورا کر لوں احبانی اللہ تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے وہاں بنی انداز اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے میں اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں اور لوگوں کا محبوب بھی بن جاؤں اب سوال تو آپ نے غور کر لیا تمنا تو, تو اچھی ہے بہت عمدہ ہے اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمل کون سا ہے اگر صرف دنیا کے لیے ہوتا تو بات غلط ہو جاتی ہے تو صحابی نے مقدم اللہ پر رکھا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور دنیا کا بھی محبوب بن جاؤ دنیا بھی مجھ سے محبت کرے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اب جواب چاہے فقال ازہد فی دنیا دنیا میں زہد اختیار کرو یحبک اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی دنیا کی آسائشوں آرائشوں عیاشیوں لذتوں ان سے بچو کم سے کم زہد کے ساتھ ہمارے ہاں جو لفظ آتا ہے زہد و قناعت قناعت کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بس اس سے زیادہ کی نہ ہو اس سے زیادہ والوں کو دیکھ کر کوئی رشک نہ آئے کہ ان کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں نہیں یہ نہ ہو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور جس حال پر مجھے رکھا ہے اس پر شکر ہو بس ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا میں عیاشیوں بدماشتیوں میں متلا ہو جاتا تو میرے لیے تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غریبت ہے اسی میں عافیت ہے تو دنیا میں ذوق اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اب اس کے ذمن میں دو اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں بہت ہی عمدہ یعنی یوں سمجھئے جواب الکلم جس کی میں نے تعریف کئی مرتبہ کی ہے کہ ایسی حدیثیں کہ جن میں کم الفاظ کے اندر بہت بڑا مفہوم آ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کن پھر دنیا کاننا کا غریب ان اور دیکھو دنیا میں ایسے رہو وہ یا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا مشہور ہو جانا صاحب اقتدار ہو جانا صاحب سروت ہو جانا یہ نہ ہو دنیا میں رہو جیسے وہ یا کہ اجنبی ہو جاتی ہے یہ تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن تو آخرا ہے تمہارا گھر تو آخرت ہے یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے عارضی تو پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا خلق المعتم ال حیات البل کم احسن معمالا. اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے یہ آزمائی شکریہ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں اور شکر کرتا ہے یا نہیں اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں تو یہ صابر و شاکر کیا آپ ہمارے یہاں الفاظ اردو میں بھی یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں سابر و شاکر صابر و شاکر اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی بیماری آ گئی تو صبر حرف شکایت زبان پر نہ آئے اللہ کی طرف سے با صحابہ میں مصیبت کتاب رہا ان فخور تو صبر ہو اور اگر دیا ہے کہ تو شکر ہو اور شکر میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں نے بارہار کیا ہے امام راغب کے حوالے سے کہ شکر بالقلب شکر باللسان شکر بل پہلا شکر بالقلب ہے دل میں عظمت قائم ہو جائے اللہ کے احسان کی یہ شکر بالقلب ہے احسان بندی کے جذبات دل میں سے ابلے جیسے کسی چشمے میں سے پانی ابل رہا ہو پھر ہے شکر بالسان زبان سے شکر کرو اللہ کا شکر کرو کھانے کو دیا اس نے آپ بھوکے تھے کمزوری محسوس کر رہے تھے کچھ مل گیا کھا لیا الحمد من المسلمین اللہ کا حمد اللہ کا شکر ہر چیز کے اوپر یہاں تک کہ آپ بیت الخلا میں گئے فراغت ہو گئی طبیعت کے اندر انشراح ہو گیا پہلے طبیعت بوجھل تھی تو کیا کہیں گے آپ باہر نکلے باہر نکل کے وہاں نہیں پید الخلا کے اندر نہیں دعا ہو گئی باہر نکل کے الحمد وعافانی کل شکر صلاح کا ہے جس نے مجھ سے ازیت بخش چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی سوچیے پیشاب رک جائے تو کیا حشر ہوگا آپ کا پیشاب نہیں آ رہا وہ حشر جو ہوگا اور وہ جو زہریلے اثرات جس کو کہ انسان کا جسم خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے سے وہ جسم کے اندر ہی رہیں گے تو کیا قیامت برپا کریں گے فرض کیجیے آپ کو اجابت نہیں ہو رہی قبض ہو گیا شریر اب کیا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لفظ کس طرح پیارا آیا ہے یا الحمدللہ نذی اظہب از نیل ازحا عذیت بخشے کو مجھ سے دور کر دیا وہاں اور مجھے آفیت بخشی تو یہ شکر بال اور پھر شکر بھی جب آ رہے ہیں اپنے تمام وجود سے شکر کرنا کیا معنی اللہ کی اس نعمت کا صحیح صحیح استعمال اس کو آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ ناشکری شکریہ ہوگا یہ کفران نعمت ہو گیا یا اگر اللہ نے ایک نعمت دی آپ نے استعمال ہی نہیں کی یہ بھی کفران نعمت ہے اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن دیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے نعمت ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہدایت وہ نعمت ہے کہ کوئی شے اگر ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے دولت ہے اولاد ہے اقتدار ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر نعمت نہیں رہیں گی آپ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں اور دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اقتدار کو اور شورت نہیں یہ تو زحمت بن جائیں گی ہدایت نہیں ہے تو آپ انہیں غلط استعمال کریں گے آپ کی غلط تربیت کریں گے اور اللہ پھر پوچھے گا یہ میری امانت تھی تمہارے پاس تم نے اس کی کیسے تربیت کی تم نے اسے میرا بندہ بنا کر اٹھانے کی کوشش کی یا غافل بنا دیا دنیا کی طرفی لگا دیا خود بھی لگے رہے انہیں بھی لگا دیا تو یہ ہے نعمت کا کفران نہ ہو بلکہ نعمت کا صحیح صحیح استعمال یہ ہے شکر بال جوار پورے وجود کے ساتھ شکر تو فرمایا عزت سے دنیا یہی بکل دنیا میں ایک دوسری حدیث میں کرا کے بن ایک سوار اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے لیکن وہ استزل تحتا شجن ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں اس کی میں اس ط سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رک جاتا ثم ہے پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی منزل لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا یہ اس کا وطن نہیں ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ اس کی منزل نہیں ہے اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا وطن نہیں ہے حضور نے فرمایا ان تم کھول تم ل یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہو ہے یہ تو امتحان گاہ ہے لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لو اسی کو بعض ہمارے بعض علماء جو ہے بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے معنی کشتی پانی میں ہے تب تک تو آفیت ہے کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی ہے دنیا میں رہو کوئی حد نہیں دنیا رہو دنیا میں قاننا کا عریب و عابر و اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیسے ہو کہا انما بسری کے بن استظل اللہ تحس شجرت انسو مراح فترہ کہا اس سوار کیسی مثال ہے میری تو جو کوئی کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے صلی اللہ سے آرام کرنے کے لیے زیادہ تکان ہو گئی چیز سے دور کرنے کے لیے پھر وہ جاتا ہے اور درست چھوڑ کر اپنا راستہ ایک اور حدیث آتی ہے اس کا مجھے متن صد پورا یاد نہیں ہے ایک صاحبی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے دیا میں کچھ دیکھتا رہا اس کی بات کر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا فروخار تو یہ ہے اصل میں زہد فت دنیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار دے اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے, ہے اخلاقیات کے اندر یوں سمجھئے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے وزت فیماس بکم داس جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یا رش ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی ملنی چاہیے پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے اگر رش کرنا حرام نہیں ہے حسد حرام ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو سے کوئی سروکار نہیں تھا یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلم خیر کہنے کے لیے یا کوئی اور حقوق نے بعد میں سے کوئی حق ادا کرنے کے لیے میں مریض تھا تو میری آیا کرنے آ گیا تھا لیکن اسے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں اس کے اندر میں نے کوئی لالچ محسوس نہیں کیا اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی حوث نظر نہیں آئی تو اگر ایسا ہوگا تو شخص آپ سے محبت کرنے آپ کا مقام اس کے نگاہ میں بلند ہو جائے گا اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرود ہو گیا ہے یہ میرے ٹاٹ باٹ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ سے نفرت کرے گا محبت نہیں کرے گا تو عزت پھر دنیا یحبک اللہ بحث کے تو مجموعی دنیا سے دنیا کی زندگی سے دنیا کی آسائشوں سے دنیا کی آرائشوں سے دنیا کی نعمتوں سے دنیا کی لذتوں سے دنیا کی تعیشات سے بچو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور عزت فیما دن ناز اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے دولت ہے جائیدادیں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو کیا ہوگا انسانوں کے دلوں میں تمہاری مقت بڑھ جائے تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے اور جو میں نے ارض کیا تھا کہ کانٹے کی بات تو ایک ہی ہے تم طالب دنیا ہو یا طالب اکبا کل بل تو حیات دنیا بل آخرت خیر ہوا بل تو آ گرا تھا اور جالنا زینت اللہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھ دے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے فصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی محمد البارک وسلم تسلیم الکثیر الکثیر